رب اغفر لي ولوالدي ولمن والی مغ دخلا بہت امک مو دخل بيتي امک مو والمک می نا ولمک میرے رب تو مجھے معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی جو میرے گھر میں داخل ہوں اور ظالموں کے لیے صرف تباہی و بربادی میں اضافہ کر کافروں پر بد دعا کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے آخر میں اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور ان تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جو ان کے گھر میں داخل ہوں اور آیت کے آخر میں پھر کافروں پر بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو ظالموں اور کافروں کی ہلاکت و بربادی اور نقصان و خسارے میں اضافہ ہی کرتا رہے امام شوکانی لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا قیامت تک ہونے والے ہر کافر کو شامل ہے جیسا کہ ان کی نیک دعا قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد و عورت کو شامل ہے وب اللہ